وَرَبَّنَا مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فلم عنهما من اللہ, شیئا وقیل دخل النار مع اللہ نے کافروں کے لیے مثال دی ہے نوح کی بیوی کی اور لوت کی بیوی کی دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں ان دونوں عورتوں نے ان دونوں نیک بندوں کے ساتھ خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ سکے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ آیا دس گیارہ اور بارہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی حالت بیان کرنے کے لیے دو مثالیں بیان کی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کسی کافر کی مومن سے قربت کفر کے ساتھ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور کسی مومن کا کسی کافر سے اتصال اگر وہ ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تنبیح کی گئی ہے اور انہیں ارتکاب معاشیت سے خوف دلایا گیا ہے اور خبر دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی نیت اور اپنا عمل درست نہیں کریں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اتصال انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کافروں کے لیے نوح اور لوت کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے ان دونوں کے شوہر یعنی نوح و لوت علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے لیکن ان دونوں بیویوں نے دین میں اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی یعنی ان کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا تو انبیاء سے ان کا اتصال انہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں ان جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ جن کا انبیاء سے کوئی اتصال نہیں رہا ہے آیت میں خیانت سے مراد ان انبیاء کے دین کو قبول نہ کرنا ہے عزت و ناموس میں خیانت ہرگز مراد نہیں ہے اس لیے کہ کسی نبی کی بیوی ضانیہ نہیں ہوئی اور یہ ہرگز مناسب نہیں تھا کہ کسی نبی کی بیوی زانیاں ہوتی آیت گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے ان کا نام آسیہ بنتے مزاحم رضی اللہ عنہ تھا انہوں نے دعا کی کہ میرے رب تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کے برے اعمال اور ہر ظالم کے فتن و آزمائش سے محفوظ رکھ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی چنانچہ اس دعا کے بعد وہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان کامل اور سکون قلب کے ساتھ زندہ رہیں اور آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ رہیں آیت بارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اہل ایمان کے لیے مریم بنت عمران کی مثال بھی بیان کی ہے جنہوں نے فجور و ذنا سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور عفت و پاک دامنی کی اعلیٰ ترین مثال بن کر دنیا میں رہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے جسم میں اپنی روح پھونک دی یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ان کے غریبان میں پھونک ماری تو اس کا اثر ان کے جسم کے اندر سرایت کر گیا جس کے زیر اثر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مریم نے اپنے رب کی جانب سے نازل شدہ صحائف اور کتابوں کی تصدیق کی ان کا علم حاصل کیا اور ان کے مطابق عمل کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی انصفات کا ذکر کر کے ان کی تعریف کی نیز فرمایا کہ وہ اللہ کی بڑی نیک بندی تھی ہر وقت اپنے رب کی بندگی میں لگی رہتی تھیں اور ہر آن اپنے رب کے لیے ان پر خوش و خزو تاری رہتا تھا صحیحین میں ابو موسا عشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے لوگ با ہوئے لیکن عورتوں میں صرف تین عورتیں باکمال ہوئیں فرعون کی بیوی آسیہ مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام انواع و اقسام کے کھانوں پر وب اللہ